ونعوذ بالله من شرونا خصنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نص واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا مثيرا ونساء واتقوا الله الذي خاءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْسِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَمَنْ يُفِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ قَاذَ صَلًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور معدراتها مسجد نوجوان ساتھی ہو اس صورت حجرات کی میں نے آئیں جو آج خطبے کا موضوع ہے ان نجنون اخوا تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں بھائی بنایا ہے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب اور اہم ترین نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اسلام اور ایمان ہے جس نعمت کے ذریعے اللہ تعالی تمام علما پڑھنے والوں کا میں جوڑ دیا ہے اور اس قدر جوڑ دیا ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور یہ ایسا رشتہ قائم ہو گیا بھائی بھائی کا کہ بسا اوقات ہی رشتے پر بھی اسلام نے ایمانی رشتے کو ترجیح دیا ہے آپ کا سگا بھائی ہو اگر غیر مومن ہے تو خونی رشتہ ایمانی رشتے کے بالمقابل کم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جیسے بھائی بھائی بنا رہے بھائی بھائی بن کر کے ہمیں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی لیے رب العظمی شاہ فرماتے ہیں اگر کبھی مومن بھائیوں کے اندر کوئی آپس میں ٹکاؤ کوئی اختلاف کوئی تنا دو اور کوئی جھگڑا ہو تو اس جھگڑے کو ہوا نہ دو بلکہ پاس لہو ذات نہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور یہ اگر ہمارے دو بھائیوں کے اندر کچھ عقت کی وجہ سے ناچانی کی وجہ سے اگر فوٹ پڑ رہی ہو تو ان دونوں کو ملا دینا روزے ماہ حج زکات تمام نقلی عبادتوں سے بڑی عبادت اسلام نے قرار دیا ہے نبی رہ راستان نے فرمایا اگمانو مہیمان والوں بتا بتاؤ اللہ من کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں وہ عمل جو تمہارے نفلی روزے نفلی نماز نفلی صدقات اور سے بھی بڑھ کر کے ہیں بلا یا رسول اللہ صاحب کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ ضرور ہمیں وہ عمل بتائیں وہ میری جو نفلی روزے نماز حج سے بھی بڑی ہے آپ نے کس اصلاح ذات بین آپس کے اندر اگر اختلاف ہو تو دو بھائیوں میں تنادو پڑ گیا ہو آپ اگر ان کے اختلافات کو دور رکھ کے مصالحت کرا دیں تو یہ تمہاری تحدد گزاری سے بھی زیادہ بڑی نیکی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توحیق فرمائی میرے مومنوں کا رشتہ آپس میں کیسے ہے نبی علیہ احادیث کے اندر مختلف مثالیں دی ہیں ایک تو نبی علیہ رحفاط مثال یہ دی ہے جس کو حضرت امام امام بخاری رحمت اللہ نے امام مسلم نے حضرت نعمان بنشیر رضی اللہ تعالیٰ نما سے نقل کیا کہ نبی علیہ نے ریخلا مسل المین و ترا مہین و تفہیم ایک آپ کے ساتھ میں اے لوگوں مسلمانوں کی اور مونوں کی آپس میں بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہنے دوسرے کے تعلقات کی مثال ایسی ہے مسلم میں نہیں تو آپس کی الف آپس کی الف آپس کی محبت آپس کے تعلقات مومنوں کے آپس میں رابطے کی مثال ایسی ہے ایسا دل واحد جیسے انسان کا ایک جسم ہوا کرتا ہے آپ نے ساتھ ماں پھر عالم یہ انسان کے ایک جسم کے اندر اگر اس کی چھوٹی سے انگلی کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو تدا تدال سارا جسم اس کا جو ہے ایک چھوٹی سے انگلی کے اندر سب سے چھوٹی انگلی میں اگر تکلیف ہوتی ہے سارا جسم رات بھر بے قرار رہتا ہے سارا جسم تکلیف میں رہتا ہے ایک انگلی کی تکلیف وجہ سے جسم کے تین سو سات آدھا پوری ہوا کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہی مثال مومنوں کی ہے ایک مومن کی تکلیف ایک مومن کی مصیبت ایک مومن کی پریشانی کو تمام لوگوں کو ویسے ہی احساس ہونا چاہیے اور اگر ایمان کی چنگ تو وہی احساس ہوگا جو ایک انسان کے اگلی میں تکلیف ہو جانے کے بعد کی تکلیف کا احساس ہوا کرتا ہے یہ مومنوں کا آپس کا تعلق ہے آپ کا میرے ساتھ مت حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ حضرت بن رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں آپ ریساسما اے لوگ تم کنما کو ہو تم مسلمان ہو صرف اللہ تعالی نے ایمان اور اسلام کو دیکھا ہے حسب نصب سات بادری کو نہیں دیکھا ہے قوم اور ملک کو کون نہیں دیکھا ہے ایرانی ہو یا سورانی عربی ہو یا آدمی اگر ایمان لا چکا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو ایسے رشتے میں جوڑ دیا ہے اس طرح سے آپس میں دوسرے کو ملا دیکھا کہ آپ نے المؤمنون مایا المو مینو من المین ایمان بے منت ر ایک مومن ایک مومن تمام مومنوں سے اس کا وکی جہرہ تعلق رکھتا ہے دنیا کا کوئی ایک مومن اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے اپنے آپ کو الگ نہ سمجھے اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے آخر ہیں ایک مومن دنیا کے تمام مومنوں کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو انسان کے جسم کا سر کے جسم سے تعلق رکھتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سکھایا فائن نل ممینہ الم ہو فائن نل ممینہ ایک مومن کو جب اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ دنیا کے تمام مومنوں کا تمام مومنوں کا ایک مومن سر کی حیثیت رکھتا ہے جیسے ارارے آدھا انسان کے جس سارے آدھا سے انسان کا تعلق سر سے ہوا کرتا ہے کا تعلق جو گھر سے ہے وہی ایک مومن کا تعلق دنیا کے تمام مومنوں سے ہوا کرتا ہے اس لیے آپ ہم ہیں ایک مومن کو اگر تکلیف دی ہے سر میں تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے سارے آدھا بے قرار ہو جاتے ہیں ایک مومن کو دنیا میں کہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے سارے آدھا بے قرار اور تکلیف مرا ہو جایا کرتے یہ ہے دنیا کے مسلمانوں پیدا کر دے نوی رہے بڑی رغبت دلائی ہے صحیح مسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے اس لیے جب ایک مومن پر کوئی تکلیف آئے ایک مومن پر کوئی مصیبت آئے ایک مسلمان کسی پریشان میں مبتلا ہو جائے تو آپ کا سر کے مطابق ہے اتنا ہی اس کی دکھا اس کے دکھا اس کی تکلیف اس کی پریشانی اتنا احساس ہونا چاہیے جتنا سر میں درد ہوتا ہے تو کے جسم کو دعا کرتا ہے اگر اتنا احساس نہیں ہے تو سمجھو کہ جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان ہمارے سینے میں نہیں ہے یہ احساس ہونا چاہیے اب اگر انسان کو یہ احساس تو ہمارا کوئی کسی بھی پریشانی میں ہوگا تو اس کو پریشانی میں شریک ہونا اور اس کی مدد کرنا اس کی نصرت کرنا دنیا کے تمام مسلمانوں کا انفریدہ ہوا کرتا ہے اسی لیے رہ سو آسام بڑی فضیلت بیان کی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ سے نبی رہسو رشواس رواتے ہیں من فصا مسلم فسا مسلم پورا دنیا نسوا انہو پور پور اب لو ملک یا ماں جو مسلمان اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دو, دو تکلیف دور کر دے اس کے مصیبت میں اس کی پریشانی نے حصہ دی. ہیں کہ مسلمان نے اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دیا اور اس کے مصیبت میں کام آ گیا تو نفس اللہ عنہ قربت رب مل کی تو اللہ تعالیٰ دنیا کے تکلیف کے پر آمت کی کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت اس کی ٹال دے گا ایک مسلمان اگر دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی پریشانی میں کام آیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کام آتی اور آپ نے ساتھ سرمایا وہ یا وہ منصط ارا مسلم جس نے کسی مسلمان بھائی کے اوپ پر پیدا ڈال دیا لیکن افسوس سر افسوس آج ہم پردہ ڈالتے کر پریز پریز کر کے پردہ ابھارتے ہیں اور بردے کو خاص کرتے ہیں اور کو ظاہر کرتے ہیں آپ نے ساتھ ہمارا من سطر مسلمن جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے اے پر دیا میں پردہ ڈال دے گا سطر اللہ یوم یومیاما کہ آج کے دن حصے کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے ساری برائیوں پر پردہ ڈال دے گا یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے اگر کوئی ہمارا چاہتا ہے اپنے قیامت کے دن حصے کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے بچائے علت سے بچائے اور شرمندگی سے بچائے تو دنیا میں اپنے بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس عیب پر پردہ ڈالے اور اس کو چھپائے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے پر پردہ ڈال دیتی ہے آپ نے وقان اللہ کی حادت اچھی ہے اور اگر ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مجبور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری لے لیا کرتا ہے یہ بھائی ہمارے ہمیں دنیا کے تمام مسلمانوں پر نگاہ رکھنی چاہیے صرف اپنی پریشانی کے حساب نہیں اپنے ہی دکھ درد کر نہیں اپنی ہی ضرورتوں میں مجبور نہ جائیں دنیا ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا تکلیف ہو رہی ہے کس پریشانی اور مصیبت میں ہیں ہمیں تمام مسلمانوں کو اس خیال رکھنا چاہیے اور اسے لحاظ رکھنا چاہیے دامے دردے سکنے ہر اعتبار ان کی مدد کرنی چاہیے اسی لیے ہمیں حدیث یاد آئی صحیح بخارم کا واقعہ ہے نبی علیہ رات سسان نماز ایسا پڑھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے آج پڑھائی مسجد میں بیٹھ گئی اکثر لوگ نماز پڑھ کر کے واپس جا رہے ہیں آپ نے اتنا چہرہ دیکھا کہ آج پہلی برتمان یہ چہرہ مجھے نظر آ رہا نبی رہتا پوچھا من انتا عبد اللہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اس نے کہا میں مسافر ہوں ماں آپ نے پوچھا کھانا کھایا ہے کھانا نصیب نہیں ہوا چونکہ میں ہمارا کوئی پہچان تو نہیں ہے ہماری پہچان کوئی رشتہ نادا کوئی دوست سہباب نہیں ہے اس لیے آج مجھے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے نیسواں فرمایا فور جاؤ فوراً آپ نے ایک آدمی کو اپنے گھر بھیجا ایک گھر بھیجا گھر میں کچھ نہیں دوسرے گھر میں نا وہاں بھی کچھ نہ ملا کافی واپس آیا آپ کے گھروں سے اور کہا یار اللہ آج تو گھر میں کوئی بھی کھانا اس کے لیے نہیں ہے نبی رہ مجبور ہو کر کے آرمایا اے لوگ اللہ رجن بہادا اللہ اتنے لوگوں میں کوئی مرد مومن ہے اللہ کوئی ایسا ہے کوئی ایسا نمازی مسجد میں موجود ہے جو آج رات کو اس کو اپنا مہمار بنا لے اس مشادر کو اپنے گھر لے جائے اس کے کھانے کا انتظام کر دے اس کے سونے کا انتظام کر دے اس کو اپنا کوئی مہمان بنا لے نبی رہی حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو ہرے عورت گنداہ بیان فرماتے ہیں ہر ایک کو اپنے گھر کی حالت معلوم تھی مسجد کے اندر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ناشتہ تک نہیں کیا ہے ہمارے بھوک کے پیٹ پر پتھر دے ہوئے کتنے ایسے ہیں دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے ہر آدمی نے اپنا سر جا لیا آج ایک مہمان ہمارا مسلمان بھائی یہ مسافر پیاسا صبح سے ہمارے گھر کے اندر ہے اور ہمارے پاس نہیں کس کو لے ڈا کر کے ہم खाना کھلائے سب لوگ پریشان کھڑے رہے اتنے میں ایک انصاری نوجوان کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو میں اس کو اپنا مہمان بناؤں گا جب یہ رہس سامنے حکم دیا لے جاؤ ہاتھ پکڑا اور وہ سب اپنے گھر لے کر کے گیا جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے دروازہ کھلا کہا آدرا اندر چلی ہو میں اللہ کے رسول کا مہمان تمہارے پاس لے کر کے آ جاؤں اتنا کیا تھا عورت کا دل باغ باغ ہو گیا لیکن دوست نہیں دیکھی تو لوٹ کر گئی اور کہتی ہے میرے سردار ہمارے شوہر آپ نے آج تو میں بھی انسان لیکن ہے لیکن واللہ میں ان لاکو تصویر ہے اللہ کی قسم کھا کے کہ کہتا ہوں آج نہ ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہ آپ کے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے بس آپ نے تو سواد ہے لیکن کھانے کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے خوش نوجوان انصاری صحابی نے کہا کوئی بات ہی پریشان نہ ہوسلم یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے ہماری تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کا مہمان آج ہمارے گھر میں بھیج دیا ہے میں ہے سید جو کچھ بھی ہو نہ کر کے اس کو دے دو ارے بہانا کرو مستقبل کا مالک ہمارا تمہارا اللہ رب انہر پلا اس طرح سے پیش کیا تو کہتی ہے ماں بڑھے عورت کہتی ہے کہ یہاں رکھو اس چھوٹے بچے جو ہیں انہیں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے شوہر کہتا ہے صحابی رسول کہتے ہیں وہ کھانا کو مہمان کا دو اور اس کی طریق یہ ڈھائی اللہ تعالیٰ یہی چشمہ یہی شوق یہی طرف یہی عشار یہی قربانی ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے دینے کی پیدا کر دی آمی. آج اس کی ضرورت ہے آج ایک نہ دوسرے مسلمان کی زندگی سے لاپرواہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے کی نا سطح اور اس سے چلنا اور اس سے نفرت کرنا اور اس سے لا پرواہی کرنا افسوس کی بات ہے ہرے اندر یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں یہ نہایت غلط چیز ہے ایمان کے منافی ہیں اسلام کے منافی ہیں اسلام اور ایمان کا سکاطا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پرمان بھائیوں سے لا پرواہ ہو جائیں بہرحال صحابی نے کہا ایسا کرو اے عبادت سے جب یہ تمہارے بچے کھانے کے لیے دھانا مانگے شام کا کھانا مانگے تو ایسا کرنا کھانا نہ دینا پھلے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان معصوم بچوں کو لے کر سرپرانا ون ہوئے بھی اور تھکیاں دے دے کر کے سارے بچوں کو کھلا دینا بچے ہیں ان کو کھانا نہیں دینا پلے ہوئے بھی تھکیاں دے دے کر پہلا کر کے اپنے تمام بچوں کو سنا دینا ذرا سوچیں ماں کی مامتا وہ چیز ہے کہ خود بھوکی رہتی ہے لیکن بچوں کا بھوکھا ہمارا نہیں ہوتا لیکن آج ایک ماں ایک ماں اپنے سوہر کی فرما بردار یادگار اور سوہر کی دین کے معاملے مدد کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ماں کی مامتا کو بھی دفنا دیا اور سچوں کو تھکیاں دے دے کر کے سنا دیا جب سارے بچے سو گئے تو اپنے شوہر کے پاس آتی ہے کہتی ہے سر سنج آپ کے مطابق ہم نے اپنے تمام بچوں کو سلا دیا کہتے لگا کیا ہو लेकिन ہو لیکن کھانا جب لے کے آنا تبھی تمہیں آ جانا کھانا لے کر کے فٹ فرا جانا اور چراغ کو درست کرنے کے باہر چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان کو پتا سکے کہ کھانا اتنا اس کے پاس ہے مہمان کو بتانا چلے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں نہیں. ادھیرا کر دینا عورت نے چراغ کھانا لا کے رکھا چراغ اٹھا دیا اور کنارے جا کے کھڑی ہو گئی نوجوان سبھی جو اپنے مسلمان بھائی ایک بھوکے مسلمان کا خیال رکھنا چاہتے تھے ہمدردی سے فیکر تھے اور صاف اور قربانی کے مجکما تھے اپنے منہ کو ہی ہیں. تاکہ مہمان کو احساس نہ ہو آخر کار اے شرابیا مہمان کھا کر کے سیراب ہو گیا پھر میاں بیوی بی کیا کھائیں بیوی بی کہتی ہے الحمدللہ اللہ کے رسول تو سب، مہمان تو سیراب کر کے سو گیا بچوں کو میں نے سلا دیا ہے اب آپ کا بھوکا رہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہتی ہے کہنے لگے صاحب کوئی بات نہیں نتوی پپوننا دو پتھر لاؤ پتھر میں اپنے پیڑ پر باندھوں گا اور دوسرا پتھر اپنے پیڑ پر باندھوں بڑی طرح سے بھوسے پیڑ پر پتھر باندھ کر کے دونوں لے کر کے سو جائیں گے اور سائی پتھر دونوں پتھر باندھ کر کے پیڑ پر سو گئے آزاد وجر ہوئی نبی رہ کے پاس چیزیں نماز پڑھنے کے لیے صحابی رسول آ گئے آپ نے دیکھا کہ میرا مہمان کے جانے والا نوجوان صحابی یہ سامنے سب میں موجود ہے آپ نے نماز پڑھائی سلام پھیرا سب پھیرنے کے بعد آپ نے اس نوجوان سے کچھ نہ کہا لوگوں سے فرمایا اے اجے برت سونا اجے برت پونا پولا پولا لتا اے مدینے کے بس سن لو اور ہمارے صحاب لوگ سن لو تمہارے شہر میں اور تمہارے دریا ایک مرد ہے جس کا نام ابو طلحہ ہے ایک مرد ہے جس کا نام ابو طلحہ ہے وہ اور بیوی ہے جس کا نام یہ ہے تمہارے بھائی اور تمہارے بہن کے کردار کو ہمارے مہمان کی سیاست کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا اور سن لو رات ادالی نے بھی دونوں کا حاصل کر دیا پھر آپ نے آیا بت کی سورت الحشر کی آپ کا نبی معلوم ہے آپ کے پاپو میں اور آپ کے ساتھوں میں آپ کے بابو میں رہنے والے لوگوں میں ایسے بھی موجود ہیں کہ وہ سرو کا انخو سہ وہ خود بھوکے رہتے ہیں لیک گیروں کو کھانا کھا جاتی اور قیامت تک آنے والی رہنے والی کتاب کیا والی نسل کو پڑھ کر سنایا جائے گا یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں ہمارے اندر عیسان اور چشمہ قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کی فطر ہونی دنیا کے اندر کس جگہ تو مسلمانوں پر کیا بنا آئی ہے کس میں ہے کس آس میں ہے اور کہاں ظالم قوم اور کہاں وہ اسلامن قوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے ہمیں الفا رکھنی چاہیے کہاں ہماری ماں کو بیوا کیا جا رہا ہے اور کہاں ہماری مسجدوں پر برکھائے جا رہے ہیں اور کہاں کا میزائل ہمارے معصومتوں پر گر رہے ہیں ہمیں الفا رکھنا ہمارا فریقہ ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ضرور انہ فرماتے ہیں اے لوگوں احسان کرو احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کی یاد ہے اور یہ بھی یاد رکھو نبی یہ بھی کا فرمائے یہ روز نماز یہ ہر جکات اور یہ ہر جکات اور مسجدوں کی حاوت یہ تیرہ وطح فنار یہی بر ہونے کے لیے کافی نہیں ہے مسلمان پڑھنے کے لیے مار حج تلاوت کمار انسان چیزوں کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے آپ نے کہا تھا ملب یقم امریل مسلمین فرع سمین ہو جو مسلمانوں کے مفل فکرنا کرتا ہو وہ ہم میں سے رکھنا آپ اس کا سناتے ہیں ملب یہ جو مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے مسلمان کی آواز سے گزر رہے ہیں جب تک مسلمانوں کو اچھی فکر نہیں ہوگی تب تک وہ مسلمان میری امت میں شامل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ عمل کی توحی میں سے فرمائے اکوراد آواز تکین کلیہ دن ہوئی گئی الحمد للہ وقفا وسلام الذین ابادی اما آباد پہلی رشت میرے بھائی دنیا کے تمام مسلمان اپنے بھائی تھے اور ان خیال رکھنا ان کے دکھ کا ان کی ارد کا اند کا ان کی پریشانیوں کا پر ان پر آئی ہوئی مصیبت توڑا دنیا کے تمام مسلمانوں کا خیال رکھنا اور خاص آج جن حالات میں فلسطین کے مسلمان گزر رہے ہیں ان کا خیال رکھو نمبر دوسری چیز رکھتا ہے ہمیں اپنانا چاہیے اب تو بہت زیادہ ہم بڑے روشن کر رہے تھے ہم نماز پڑھنا بھی اپنی اینسر سمجھ رہے تھے داڑھیاں رکھنا شریعت کی پابندی کرنا بھی اپنی توہین سمجھ رہے تھے ہم تو دین کو چھوڑ کر کے کبھی یہودیوں کے نقش قدم پر کبھی عیسائیوں کے کبھی ہندوؤں کے طریقے کو بڑے کر رہے تھے اور سارے ٹیكے اپنا کر کے دیکھ لیے ہماری ذلت اور اس دنیا میں کہاں پہنچ گئی اب ضرورت ہے اس علاج کی آج چنے کا دن ہے یہ مقدس دن ہے یہ آج چنے کے دن ایک ہے ڈاک ف فرماتے ہیں اے مسلمانوں اللہ نے تم کو چمہے کا دن ادا کیا ہے اور چم کے دن ایک ایسی ساعت ہے وہ کل لے لو ہاں آپ فرماتے بس اتنی ہے آپ بہت مختصر بیان کرنے کے لیے اپنی اگلیوں کو اس طرح سے سرا کر ویو کل لے اور بہت ہی تھوڑا سا وہ ٹائم ہے لیکن ہے ایسی محدت گھڑی کہ اس موقع پر مسلمان جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالی اسے دیکھتے یہ بڑی مقدس صاحب ہے جمعے کی آج یہ جمعے کا دن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں سکوان عیف فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا مومن بنا دے سچے مسلمان جس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں سے کوئی ضرورت نہیں بہت کٹ چکے سلیل اور کار ہو چکے ہیں اور دنیا کے اندر ہر قوم نے تمہیں بیتا ہندوؤں نے تمہیں بیٹا یہودیوں نے تمہاری دھلائی کی عیسائیوں نے تمہیں دبا کیا اور ہم تو بہ رہے ہیں دنیا میں سے قدیل مقدار میں سیکھ اللہ کی کسم انہوں نے بخار تمہاری پٹائی کی نصرت بند ہو چکی ہے کیا اوپر سے مدد نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے ذرا سنو اللہ تعالیٰ رساف نماتے ہیں اے مومنو میں تمہاری مدد کروں گا مومنو ہماری مدد حاصل کرو لیکن مدد کب کروں گا یا یو لڑین اب تو یاد کر گیا سب کو ہفتہ نماز نہیں پڑھو گے مدد نہیں ہوگی ہفتے بھر ہم چھوڑتے ہیں سال بھر نماز ہم چھوڑتے ہیں بدبختی بٹے ہے کی آج ج کا دن ہے ہندو سائز باہر گھومتا ہوگا لیکن مسلمان سوتا پڑا ہوگا بستر پر کتنے آج اللہ کی مدد تو نہیں آ رہی ہے ہم نے نماز پر ترک کیا ہے سب سے پہلے سب جو اللہ تعالیٰ کی نسرا پر مدد کہا کرتا ہے وہ نمازی پابندی ہے یا ایوین عام اے ایمان مانو تم ناچ کی پابندی کر کے اور دین کی راہ میں صبر کر کے اللہ تعالی کی مدد حاصل کرو یاری اللہ تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کیا ہے کہ مدد کریں گے رسولوں کی اور اپنے ایمان والے بندوں کی لیکن بے نمازوں کی نہیں مدد کریں گا اللہ بے کی نہیں مدد کرے گا نہ صبروں کی مدد نہیں کرے گا اللہ مدد کرے گا اس مسلمان کی جو پیس وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہو اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کے اللہ عادت کرے اور دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان پر آفت اور آتی ہے اور اس میں مسئب کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں اور تم یہاں بیٹھ کر کے دعا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کی برکت سے دنیا کے آخری تک مسلمانوں کی تکلیف کو دور رہے تو پانچ وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اللہ نے قرآن پاک نے پہلے سارے آخری قرآن تک جہاں بھی مدد کبابیا اللہ نے تم اللہ تعالیٰ کی مدد پاؤ گے لیکن سب جب تم نماز کی پابندی کرو گے اسی لیے اللہ نبی علیہ اما کو معمولی سے الجھن ہوتی معمولی سے بھی پریشانی ہوتی فوراً وضو کرتے اور جہاں کر کے نماز پڑھنے لگتی تھی اور ہم کیا کرتے ہیں ہم نے تو نماز پڑھ کر کے دیکھ لیا اللہ نے مصیبت نہیں ڈالی تو ایسے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ جو نماز پڑھتا تھا وہ بھی رازی بن گیا کتنی عجیب سے بات ہے کتنے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین کی مصیبت ہٹ جائے گی دنیا کے ہر علاقے کی مصیبت حد ہو جائے گی بسرتے کے مسلمان نمازی بن گئے اللہ فرمائے فرم اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دے گا آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر محرم کا مہینہ جو چل رہا ہے یہ محرم کیا ہے آپ کیوں محرم میں آسورے کا روزہ رکھتے ہیں اسی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا اسلام کا دشمن مسلمانوں سب سے زیادہ ذرت والا مسلمان بچوں کو زندہ تباہ کر دینے والا اور دنیا کے مسلمانوں کو مٹا دینے کا کرنے والا جیسے ظالم کو اللہ تعالی نے اسی مہینے برباد تباہ کیا اور کیوں تباہ کیا وہ سارا ایسا کیا فرماتے ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما فراؤ کے مقابلے میں اس ظالم کے معاملے میں مدد فرما اللہ تعالا فرماتے ہیں گھوسا مدد کر لے لیکن پہلے مسجد بناؤ اور مسجد کو آباد کرو نماز سے ہم کیا سوچتے ہیں مسجدوں کو ویران کریں گے شنیمہ حال کو آباد کریں اور سارکو کل کو ٹکٹ لے لے کر کے جائے. اور آباد کریں آباد کریں اگر چیز ویران کیا مسلمانوں نے تو اللہ کے سر کو ویران کیا سو تو حجر میں آ کر کے دیکھنا اصل میں آ کے دیکھنا کتنا بھی مسجد کے اندر ہے میرے جب اللہ تف, فرماتے ہیں اے اللہ میری بدت فرما, فرام سے, ہم فر کو کرے گی کو تباہ کریں گے یہ جو دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر رہا ہے اور مسلمان معصوم بچوں کو کر دے رہا ہے ہم اس سے نظاریں گے اور تمہیں کامیاب بنائیں گے لیکن پہلے ایسا کریں ہر ہر محلے میں میرے گھر مسجد بنائی اور مسجد میں آ کے سارے مسلمان ناز پڑھنے لگے نہ مسجد بنائی نماز شروع ہوئی چند سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہرون کو خرچ کیا اور مسلمانوں کو اس وقت سے لے کر کے آج تک باقی رکھا ہے اور کیا کرتے انشاءاللہ شاء اللہ مسلمان باقی رہے گے میرے بھائی نماز کی پابندی کر لوں بے نمازی بھائی مارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اگلے صبح کو پھر جو مسجد میں آئیں گے اگر چاہتے ہو کہ مسلمان عورتوں کی عزت محبوب ہے رہے مسلمان بچوں کی زندگی محبوب ہے اور تمہارے جان مال چل اللہ حفاظت کرے تو آج ہی توبہ کرو اور نماز کی پابندی کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا میرے بھائی ہو آخر میں سر میں سواروں گا اور اپیل کروں گا جو آج خود بے کا مسکد ہے ایک تو دنیا کے تمام مسلمانوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کی تکلیف کو ان کی مصیبت کو ہمیں اپنی مصیبت سمجھنا چاہیے نمبر دو یہ مصیبت چلے کہ چاروں طرف ہاتھ پھیلائے لیکن ہر جگہ سے مایوسی ابھی تک ہم نے اوپر والے کا دروازہ نہیں کٹکھٹایا خد مدد کے لیے اور مدد کا گی جب ہم مسجدوں کو آواز کریں گے ہمیں وہ اسباب لانا چاہیے جن اسباب کی طرح اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اس میں سب سے بڑی چیز نماز،, نماز ہے اور دوسری چیز صبر ہے صبر کا مطلب ہے دین کی باہمی شریعت کی بابن اسلام پر چلنے کی وجہ سے کتنی بھی مشکلات آئیں آپ صبر کہیں اور دین کی دامن کو موسیقی سے پکڑ لیں یہی اصل میں صبر ہے اللہ تعالیٰ صبر سے نوازے اور نماز کی پابندی والا بنائے آخر میں ہم کریں گے جیسے کہ تمام اوقات وبارت کرے خود ہے اور وبارت کی طرف سے اعلان ہے میرے بھائیو خاص طور سے فلسطین میں پریشان بے گھر بے سہارا مسلمانوں کی مدد فرمائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہے اور آپ اتنے بھائی ہیں آج مسلمانوں نے اتنی بڑی ایک ات اخبار مسلمان جمعے کے مسجد میں کتنی مسجدیں ہیں کتنے لوگ اکٹھا ہوئے ہوں گے اگر اپنے جیب کے اندر اور پاک کے اندر ضرورت سمجھ کریں اپنا بڑھیا سمجھ کر کے ہاتھ ڈالے اور مسلمان بھائیوں کی مدد کریں ان کی تو شاید ان کی تکلیف آج ہی ہے تو یہ تکلیف ہے کھانے کی پینے کی رہنے کی جو بے سا آسمان کے نیچے سردی میں پڑے ہوئے ہیں ان کی مدد ہوائے گی اس لیے تمام ساتھی اپیل کرتے ہیں کہ سب کی ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ بتائیں اور یہ چیز ہے لال یا اوقات کو پہنچا دی جائے گی تاکہ حکومت کے ذریعے وہاں کی مدد ہو جائے اور اللہ تعالی ہم اور پھر مالی تعاون ہے اور روحانی تعاون مانوی تعاون یہ ہے کہ آپ اپنی کر کے پکے سچے بن دعا کہ اللہ دعا قبول کرے گا اور پکے سچے مومن جائے اللہ کا وعدہ ہے وہ موم اگر پکے مومن ہو گئے تو سر پر دی خوش کو ہوگی اللہ تعالیٰ سوادہ ہے اللہ تعالیٰ عمل کی فکر سنت بنائے نماز کے بعد فلسطینی بھائیوں کی مدد کر کے جائے، الحال ہم نے جو بیمار ہوں ان کو شفا کُن اللہ تا ان کی پتانیوں کو دور کر دے جو مثروز ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادرا دے المین جو بھولے رہتے ہیں ان کو دین کے قریب کر دے جو شرک و مداخن ہے اللہ تعالیٰ ان کو سنت بنا دے اللہ عبار الله رحمكم الله إن الله يمر بالعدل واليهسان وإيتاء بالقرب وينهاء عن الفهشاء والمنكر والبذل يعذكم لعلكم تذكرهم واذكر الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم واذكر الله تعالى أكبر